اب آپ اس مبارک سلسلے کا آٹھواں حل فرمائیں آیت تتہیر پر بات ہو رہی تھی جیسا الحمدللہ للہ آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ آیت تخییر الگ بات ہے آیت حجاب الگ بات ہے اور آیت تحہیر جو ہے یہ الگ ہے اسی ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں اللہ کے جتنے نبی ہیں پیغمبر ہیں رسول ہیں جو گزرے ہیں وہ سب معصوم ہیں اور ان کی عصمت جو ہے وہ ملائکہ سے بھی زیادہ شان والی ہے کیونکہ معصوم تو ملائکہ بھی ہے لیکن انبیاء علیہم ہم والتسلیم و تسلیم کی جو معصومیت ہے وہ انبیاء علیہم ہم والتسلیم تسلیم کی معصومیت جو ہے وہ ملائکہ سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ کی معصومیت یا عصمت جو ہے وہ اس طرح ہی ہے یعنی وہ مزتر ہیں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ان میں اللہ نے گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا کیا معنی مثلا ان میں قوت حیوانیہ ہے ہی نہیں ان کو بیوی بی کی ضرورت ہی نہیں خواہش ہی نہیں ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں تو انہیں کیا پڑی ہے کہ کھانے پینے کے لیے اور عورت کے لیے چوری کریں ڈاکہ ماریں رشوت کھائیں غلط کام کریں وہ تو پاک ہیں اور ان کی تو شان یہ ہے سکھتی یہ ہے کہ اللہ کے شان والے بندے ہیں اور لا یاسون اللہ ما سرحم اللہ جو حکم کرے کبھی نہ فرمانی نہیں کریں وہ یف علون عمرون اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ تو معصوم ہیں ہی کیونکہ ان کی عصمت جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے اس لیے معصوم ہونا الگ بات ہے لیکن معصومیت انبیاء کا شان زیادہ ہے کہ انبیاء معصوم ہے لیکن اختیاری کہ اللہ نے قوت دی ہے اللہ نے ان میں مادہ حیوانیت رکھا ہے مادہ شہوانیت رکھا ہے اللہ نے جہاں ان میں کوواں ملکیہ رکھے ہیں وہاں کوواں جو ہیں وہ حیوانیہ بھی رکھے ہیں ان کیوں اللہ نے جہاں کنوات علمیہ سے اور کنواں فکریہ سے اور کنواں سے نظریہ سے اور کوا ملکیہ سے نوازا ہے لیکن وہ بشر ہیں انسان ہیں اسی لیے ازود و سلم نے فرمایا کہ بھی میں سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں کیونکہ مجھے نیند کی ضرورت ہے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں تو اس لیے کہ طاقت ہو اور پھر آدمی گناہوں سے محفوظ رہے تو یہ مقامی عصمت بہت بلند ہے اس کی مثال یعنی آپ سمجھ لیں کہ مثلاً ایک آدمی ہے نہ مرد ہے وہ خسرا ہے خون مشکل ہے اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ حسین و جمیل عورت رات میرے کمرے میں رہی لیکن میں نے بری نظر نہیں ڈالی کون سی نے کیالی ڈالنے اس میں ہے ہی نہیں قوت ہی نہیں کمال تو تب ہے کہ امراط العزیز ہو وقت کے مقتدر گھرانے کی عورت ہو محلات ہوں جمال ہو اور خود حضرت یوسف علیہ سلاد و کو اپنے پھندے میں اپنے جال میں کسنا چاہیں لیکن پیغمبر کہے کہ معاذ اللہ تو یہ مقام اصف جبکہ آپ ان کے ہاں غلام ہیں خریدے ہوئے ہیں یعنی حالات کے مطابق بھی وہ کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے اور حالات دنیاوی بھی کتابیں بھی اگر وہ اپنے مالکہ کی خوشنودی حاصل کر لیں تو اور ان کو زیادہ آرام ملتا لیکن وہ مقام عصمت ہے کہ اس وقت بھی پیغمبر کی زبان سے ایک بات نکلی کہ مہاج اللہ اللہ کی پنا کیا کہہ رہی ہو مجھے دعوت گناہ دیتی ہو اس لیے علماء نے فرمایا کہ عصمت امبیا جو ہے وہ زیادہ شان والی ہے اس لیے انبیاء کی شان ملائکہ سے زیادہ ہو ملائکہ کی بڑی شان ہے لیکن جبرین علیہ السلام ایسے ہیں جیسے حضور کے خادم ہوں جبرین علیہ السلام عزت لینے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے جبری علیہ السلام براغ لے کے آتے ہیں سواری لے کے آتے ہیں حضون کو سوار کرتے ہیں اور ساتھ جاتے ہیں خدمت کرتے ہوئے خوشائت کرتے ہوئے تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں معصوم جو ہیں وہ صرف انبیاء اللہ کے رسول معصوم ہیں اللہ کے انبیاء معصوم ہیں صحابہ بھی نہیں، معصوم نہیں ہیں اور اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں ازواج رسول بھی معصوم نہیں ہیں ہاں البتہ وہ محفوظ ہیں لیکن معصومیت کا مقام جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور محفوظیت کا مقام جو ہے وہ الگ اللہ تبارک و دارہ نے حضور کے صحابہ کو مقام محفوظ پر تو پہنچا دی لیکن وہ جو نبی کا مقام ہے وہ الگ ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے لیکن اہل تشیع حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے نبی معصوم ہیں اہل بیت بھی معصوم ہیں جیسے نبی معصوم ہیں ہمارے اسنا شرر بارہ امام بھی معصوم لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر کوئی دلیل نہیں نہ اللہ کے قرآن سے وہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں جو اس بات سے دلالت کرے کہ اہل بیت معصوم ہے نہ وہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ اہل بیت معصوم ہے اور بارہ امام جو ہے وہ بھی معصوم ہے۔ تو اب ان کے نزدیک صرف یہ آیت تطہیر ہے جس میں وہ اپنے پسند کی تعویل کرتے ہوئے اللہ کے قرآن کے معانی میں تحریف کرتے ہوئے اپنے اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے وہ دو باتوں پہ زور دیتے ہیں ایک تو اہل بیت معصوم ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ازواج رسول اللہ کا اہل بیت سے تعلق ہی ہے اچھا پہلی اگر ان کی دلیل ہم مان لیں کہ وہ معصوم ہیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ انما يريد الله اللہ زبان و تعالی چاہتے ہیں کہ تم سے تو رجس کو ہم دور کریں معنی کہ رجس تھا تو دور کریں اگر تھا ہی نہیں تو پھر دور کرنے کا کیا مطلب ہوا تو سب سے پہلے تو قرآن کی ہی آیت تلاش کرتی ہے کہ اگر بیت معصوم ہیں تو معصوم کو پھر معصوم بنانے کا کیا مطلب معصوم تو تب بنایا جا رہا ہے کہ اللہ تب پاک کر رہے ہیں کہ پہلے کچھ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تب بات کرنا چاہتے ہیں اس رجس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ آیت بھی ان کی تائید میں نہیں آتی اور دوسری ان کی جو دلیل ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ صرف عطرت رسول ہے اہل بیت جو ہیں وہ صرف پانچ ہیں ان کے علاوہ ازواج رسول جو ہے وہ اہل بیت نہیں ہیں یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی باوزن دلیل ہو بعض ایک ان کا ایک تعویلات اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ایک حدیث مبارک ہے جس کو حدیث ابا کے نام سے مشہور ابا کہتے ہیں کپڑے کو تو حدیث آبا جو ہے وہ بڑی مشہور ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو حضور کی بی بی ہیں ام بہاد المین سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت علی آتے ہیں سید آ فاطمت زہرہ آتی ہیں اور اسی طرح سیدنا حسن سیدنا حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے ہیں اور یہ آیت ہی نادل ہو چکی ہے اس کے بعد کا قصہ ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یعنی یہ آیت نادل ہو چکی ہے اس کے بعد کی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا قریب کرنے کے بعد ایک اپنی چادر مبارک جو تھی نا جس کو حضور کے پاس اس چادر کو اوپر ڈال دیا اور ان سب سے کہا کہ تم چادر میں آ جاؤ یہ سب چادر میں آ گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان کو چادر اڑا دی اپنے قریب کر لیے اور اس کے بعد دعا کہ امبا اما یا تھی یا اللہ یہ میرے آہل بیت ہیں اب بی بی سلمہ ام سلمہ بھی موجود ہیں انہوں نے خواہش کی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں آپ نے فرمایا ان کہ آلہ خیر تم تو پہلے سے بہت بلائی پہ ہو تو اس غادی سے آبا کو یہ سامنے لے کر اہل بیت کو محصور کر دیتے ہیں کہ بھی اہل بیت جو ہیں خمستن صرف یہ پانچ ہیں اب فی بیہ حر الوا الفاطمہ المصطفی ولمرتضضیٰ اب نہ تو یہ صرف پانچ ہیں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضور نے ان پہ چادر ڈالی دیا تو بی بی او سلمہ کو تو اس میں آنے ہی نہیں دیا تو وہ کیسے آہل بیت میں ہو گئی تو ان کی جو سب سے بڑی باوزن دلیل ہے وہ یہ اب اس بات کو سمجھیں کہ لفظ آل بیت میں اگر حضرت علی حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ داخل ہیں تو پھر کپڑا ڈال کے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے دل سے بات کو سمجھیں کہ جب اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور قرآن حضور پہ نازل ہوا تو اللہ نے تو حضور کو بتا دیا ہوگا کہ کیا بیت سے مراد یہی ہے آپ کیا بیت حضرت علی ہیں بی بی فاطمہ ہیں سنخین ہیں بس تو پھر ان کو کپڑا ڈال کے اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی اسی لیے کہ آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں عربی کی اصطلاح میں تحصیل حاصل مثلا یہ اینک میرے ہاتھ میں اگر میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب اینک دیجیے اینک یہ تاثیر حاصل ہے وہ تو میرے پاس میرے موجود ہے موجود کو کون مانگتا ہے مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو غیر موجود ہو جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے مدین منورہ میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ ان ابراہیم خلیل خاں ابراہیم تیرا خلید ہے علیہ السلام کد آبل مکہ تھا اس نے دعا مانگی تھی مکہ کے لیے میں بھی تو تیرا حبیب ہوں نا میں دعا مانگتا ہوں مدینے کے لیے کہ اللہ مبارک بھی مدینہ کہ یا اللہ اس کے مد پہ برکت اطا فرما سا میں برکت عطا فرما اس کے ارزاق میں برکت اطاف فرما ہر چیز میں برکتیں عطا فرما تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکے کے لیے نہیں مانگی مدینے کے لیے مانگی کیونکہ مکے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام پہلے مانگ چکے ہیں اور آپ نے ان کی دعا قبول فرما دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو چھوڑا تھا تو اس وقت دعا مانگی تھی کہ ربنا بنا انی اسکن تو منظری یہ غیر بے وات ان دبئی تھے کل محرم رب بنا بج الف النا سے تحوی علم مردلہ اللہ یشکر تو حضرت ابراہیم کی دعائیں اللہ نے قبول فرما دی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے تو دعا مانگی لیکن آپ نے مکے کے لیے دعا نہیں مانگی حالانکہ حضور کا مولد مکہ ہے حضور مکہ میں پیدا ہوئے آپ کی بےسط مکے میں ہوئی آپ کو نبوبت مکے میں ملی آپ پہ قرآن مکے میں آیا مکے میں نماز ایک کا ایک لاکھ ملتا ہے لیکن حضور نے مکے کے لیے دعا نہیں ہوا اچھا اسی طرح حضور نے عرض کیا کہ یا اللہ انی میں ان دو جانب کے پہاڑوں کے درمیان میں جو علاقہ ہے انی او ما بین لابطہ میں بھی مدینے کے اس علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں لیکن حضور نے مکے کے لیے دعا نہیں مانگی کہ اللہ میں مکے کو حرم قرار دیتا ہوں وجہ کیا تھی کہ مکہ تو پہلے سے حرم تھا مکے کو تو, تو اللہ مبارک و تعالیٰ نے پہلے سے حرم بنا دیا تو اب جب وہ پہلے سے حرم موجود تھا تو حضور کو کسی دعا کی ضرورت نہیں تھی لیکن مدینہ منورہ حرم نہیں تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم بنانے کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ مہربانی فرمائے کہ مکہ تو حرم ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ماں بہینا لابتہ یہ دو جانب جو ہیں مدی منورہ کی ان دونوں کے درمیان میں جتنی علاقہ ہے میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں تو آپ بھی قبول فرما کے اس کو حرم قرار دیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا تو اس چیز کی مانگی جاتی ہے جو موجود نہ ہو اگر چیز پہلے سے موجود ہے تو اس کی دعا مانگی ہی نہیں جاتی وہ تو تاثیر حاصل تو اسی سے اب ہم اندازہ کریں کہ بھی اگر یہ حال بیٹھ ہیں تو پھر حضور کو چادر ڈالنے کی اور اتنا تکلف فرمانے کی اور پھر اللہ سے مانگنے کی کہ اللہ اللہ کہنے کی ضرورت کی تو صاف ظاہر ہوا کہ اصل یہ قرآن کی آیت آئی تھی حضور کی بیویوں کے لئے اصل یہ آیت آئی تھی ادواج متحرات کے اصل یہ آیت آئی تھی ام المؤمنین کے لیے جب اتنی بڑی شان ملی ان کو تو حضور نے کہا کہ میری حطرت بھی شامل ہو جائے میری اولاد بھی شامل ہو جائے کہ ازواج کے لیے تو اللہ نے قرآن میں اتنا بڑا فیصلہ فرما دیا کہ ان یرید اللہ یوزان الرجس رسد البید بھائی رم تو تہیرا تو اللہ میرے ان بچوں کو بھی ان میں شامل فرما دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہم آئے سنت والجماعت کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ نس قرانی سے اہل بیت ازواج رسول اللہ ہے لیکن دعائیں محمد مدنی سے اہل بیت اولاد رسول اللہ بھی اہل بیت میں شامل ہے تو ہمارے نزدیک ازواج بھی اہل بیت ہیں ہمارے نزدیک سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد بھی اہل بیت ہیں ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت ہیں لیکن ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ الواج رسول کا اہل بیت ہونا تو اللہ کے قرآن سے ثابت لیکن اطرت کا اہل بیت ہونا جو ہے وہ حضور کی دعا سے ثابت پھر حضور نے فرمایا کہ ان پہ صدقہ حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے صدقے کو حرام قرار دیا اب بھی, بھی ام سلمہ کا کہنا کہ میں چادر میں آ جاؤں تو علماء نے فرمایا کہ اس کی دو وجوہات تھی ایک تو آیت حجاب اتر چکی تھی یعنی پردے کی آیت اتر چکی تھی تو حضرت علی کے ساتھ وہ چادر میں کیسے آئے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب اللہ ان کے بارے میں اہل بید کا فیصلہ فرما چکے تھے اس لیے حضور نے فرمایا کہ مسلمان تمہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے ان خیر تم تو پہلے بلائی پہ بیٹھی ہو تمہارے لوگوں کا فیصلہ تو اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے تو تمہیں تو اس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس یہ ثابت ہوا کہ آہل محفوظ ہیں معومل بیت سے مراد ال محمد مصطفیٰ ہے اور قرآن میں جہاں جہاں لفظ اہل بیت ہے اب سیدنا ابراہیم کے قصے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پیرمبر کو اللہ کے فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی بچوں کی تو ان کی بیوی بی حیران ہو گئی کہ میں بوڑھی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے اب ہمیں اللہ بچہ دیں گے عجیب بات ہے تو اس وقت انہوں نے کہا ان عجیب خالو رحمت اللہ علیہ وبرکاتہ تو اللہ کے فرشتوں نے اہل بیت کس کو کہا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو تو معلوم ہوا کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ ازواج پہ ہوتا ہے وہ زوجہ پہ ہوتا ہے وہ ازواج رسول پہ ہوتا ہے وہ ام و پہ ہوتا ہے اسی طرح جب مشا علیہ السلام فلاون کے گھر میں گئے ان کی بہن ڈھونڈتے ہوئے پہنچی مشاء علیہ السلام جب دودھ نہیں پی رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ حل عدالم الا اہل بہت میں تمہیں بیت وہ بی گھرانہ بتاؤں جس کا یہ دودھ پی لے گا تو بیت سے مراد کون تھا موس علیہ السلام کی اماں مشا علیہ السلام کی والدہ مس علیہسلادلام کی والدہ محترمہ تو ان کو بھی قرآن نے اہل بیت سے خطاب کیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں وہ بے بہلک آپ اپنے بچوں کو لے کر آپ اپنی بیوی کو لے کے نکل جائیں گو آپ کی بیوی نہیں بچے وہ ہلاک ہونے والوں میں ہے لیکن آپ نکل جائیں اور مڑ کے بھی نہ دیکھیں تو عصر بے اہلک تو وہاں بھی لفظ اہل کا ہے اس سے مراد بھی حضور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ہے اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹیاں اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا بوسا علیہ السلام کے قصے میں جب اوشا علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس دس سال کی مدت پوری کرنے کے بعد روانہ ہوئے اپنی بیوی کو لے کر اور انہوں نے کچھ بکریاں بھی دیں ان کو کچھ مال بھی دیا حضرت مص علیہ السلام کو تو راستے میں راستہ بھول گئے شدید اندھیری رات ہے شدید سردی ہے اور راستہ بھی بھول گئے دور سے روشنی نظر آئی تو کہا کال علم کسو اپنے حال سے کہا کہ آپ ٹھہرے تم لوگ یہاں ٹھہرو انی آنست نارن میں نے دور سے روشنی دیکھی ہے آگ کی وہاں جاتا ہوں ایک تو کچھ آگ لے آؤں گا تاکہ ہم کچھ لکڑیاں جلا کے سردی کو دور کر سکیں دوسرا آگ اگر جل رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی آدمی بھی ہوگا شاید وہ ہمیں رستہ بھی بتلا سکے تو وہاں بھی قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے اہل کا قال عل اہل اپنے اہل سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو اور انتظار کرو تو معلوم ہوا کہ لفظ اہل بیت کا تعلق جو ہے وہ ازواج رسول پاک سے ہے اس لیے قرآن کہتا ہے ان نما یو اللہ کو مروز سا آدل اچھا اسی طرح یاد رکھیں گے یہ سارا جہاں سے ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں یہ سارا حکم اور ساری بازی عورتوں کے حضور کی بیویوں بی کے بارے میں یا ان کن تری نل یا تنیا وزینتا وہ ان کن تنہ رسول مراد کون ہے بیویاں یاد دسا النبی سرا تا گئی میم کن فاحیشتیم بی نتیم نسا انی ازوا اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالہ فرماتے ہیں دوبارہ یا نسان نبی من النساء اے حضور کی بیویاں یعنی سارا قرآن دیکھتے آئے پورا رکو جو ہے وہ تو ہے ہی سارا حضور کی بیویوں کے بارے میں نسان نبی ازواج النبی نسان نبی تو وہاں یہ کہنا کہ بیویاں نہیں ہیں اور صرف اولاد جو ہے وہ آہل بیت ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑی کم اکڑی اور کیا ہو سکتی ہے اچھا اب جناب اس کے بعد آتا ہے وہ کرن بھی یہ حکم کے حضور کی بیویا ولا تو ولا تبرجن تبر جل جاہلی دل اولا واکم ن آتی ات عین اللہ سب پتاوں کو آيَاتِ اللَّهِ کم نلتی فن خبیر تو سارا خطاب ادواج رسول کو ہے سارا سیاک سے باغ ازواج رسول کے لیے ہے تو ازواج رسول کو اہل بیل سے نکال دینا یہ تو قرآن کی بھی تحریف ہے اور اللہ سبارک و تعالیٰ کے فرمان کی بھی تحریف ہے تو اس لیے ہمیں ثابت ہوا کہ ازواج نبی لفظ زوج میں جو ان کو شان بخشی ہے کہ نبی کا جوڑ نبی کے متباصل نبی کے متشابہ یہ بھی بقام ہے امہات بہات کا اور یاد نبی کا خطاب یہ بھی مقام ہے امواۃ المؤمنین کا آیت تخیر کے بعد ان کا اللہ کے نبی کو چن لینا یہ بھی مقام ہے ازواج نبی کا اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھی وعدہ فرمانا کہ اگر تم لوگوں نے برت ہے نا ہم تم کو ڈبل ثوابطہ فرمائیں گے بآدد تو یہ تمام آیات کا تعلق جو ہے وہ ازواج رسول سے ہے اہل بیت رسول سے ہے امہات المؤمنین سے ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اس کا کوئی مند انکار نہیں کر سکتا اب ایک اشکال ہے اس کو سمجھیں شیعہ حضرات جو ہیں ان کو ایک اشکال ہے اللہ عالم حقیقت یا آون کرتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ چلو ایک مسئلہ سمجھ نہیں آتا اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں مسئلہ تو سمجھ آتا ہے لیکن نعوذ باللہ اس میں آدمی عمدن یعنی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ان کا اشکال یہ ہے کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ بھئی یہ سارے آیات جو ہیں امواۃ المؤمنین کے حق میں ہیں ازواج رسول کے حق میں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آیا ہے خطاب میں کہ اناید اللہ ان کم تو ان کنا نہیں کہا گیا کم یہاں بھی جو تہرا کنڈا نہیں کہا گیا جمع مذکر کا سگا آیا ہے تو اس میں حضور کی دیدیاں کیسی آ گئی ہیں تو جب سگا ہی مذکر ہے سب سے بڑا اشکال جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی اگر عورتیں تھیں تو جیسے باقی سگے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جمع مونس کے سگے ہیں ابتدا سے لے کر کہ جیسے ان کن تنہا اورجنل حیات دنیا وزینتہ اچھا امت کنہ اسر رہنا و ان کن اللہ رسول اسی طرح میت من کنڈا بے فاحش کن من وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مان لیا لیکن یہاں تو سیگا بھی جمع مذکر کے ہے وہ تہ ہر کو بھی تو اس سے حضور کی بیویاں کیسے مراد ہو سکتی ہیں اگر حضور کی بیویاں تھیں حضور کی ازواج جب تھیں تو یہاں بھی قرآن یہ کہتا وہی ہوتا ہے ہیرو کنڈا یہاں بھی سیگا جو ہے وہی جمع منڈا کا آتا تو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں اب اس کا جواب سنیں کہ کبھی قاعدہ یہ ہوتا ہے شرانوی قواعد میں بھی کہ اس کو کہتے ہیں دغلی اب دیکھیں نا سارے قرآن میں وسن قرآن کہے گا یا منو لا ترفاتی اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے بدنی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرو کیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف مردوں کو حکم ہے عورتیں چلتی رہیں عورتیں جو مردی ہے کریں یعنی وہ نبی سے بھی آواز اونچی کریں کوئی ہر دن بلا تجہ لہ بلکری کم لازن اللہ نے فرمایا خبردار میرے پاک نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جیسے عام آدمی کو پکارتے ہیں یا محمد یا محمد یا ادب کرو احترام کرو اگر کوئی کام ہے انتظار کرو جب حضور پاک اپنی مرضی سے توجہ فرمائے پھر عزم کرو یہ تھوڑا ہے کہ جی آ کے باہر سے پکارنا شروع کر دو اچھا مزاح تو یہ سارا حکم جو ہے مردوں کو ہے اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اگر پکارے تو کوئی حرض نہیں عورتیں حضور کے سامنے اگر شور کریں تب بھی کوئی حاضر نہیں تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ قرآن میں جتنے احکام ہیں جب وہ مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو عورت خود بخود اس کے تابع ہو جاتی عورت جو ہے اس کے تابع ہو جاتی ہے کہ جب اللہ یہ احکام مردوں کو دے رہے ہیں صاحب بات ہے کہ عورتیں تو تابع ہیں عورتیں تو ان سے ادنا درجے میں ہیں جب اعلی درجے والے کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب شور نہ کریں اس کا مطلب ہے انہیں کمپاؤنڈر کرتا رہے ان کا مطلب ہے کہ جو کا چپراسی ہے گیٹ کیپر ہے پی ایم ہے وہ شور کرتا ہے صرف ڈاکٹر کو روکا جا رہا ہے مانا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بڑے آدمی کو روکا جا رہا ہے ایک بڑے لکھے آدمی کو روکا جا رہا ہے ایک ذمہ دار آفیسر کو روکا جا رہا ہے تو جو اتنا ہے وہ تو خود بخود اس میں وہ خاتم ہو گئے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا خطاب جو ہے وہ بظاہر جو ہے مثلا مردوں کے لیے ہے لیکن عورتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے تغلی تو اس لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعت اعتبار قرآن میں آتا ہے نا لفظ اہل لفظ اہل البید اہل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تحیر حکم تد ہیرا کا سوا استعمال کر دیا گیا تو یہ تو ہوتا ہے ایسا کو مثلا نہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف اس سرے کی تو اگر آپ بی بی فاطمہ کو اہل بیت سے نکالنے پہ راضی ہو جائیں تو پھر ہم ام بہادر ممن کے بارے میں غور کریں گے اللہ کے بندے اگر ایک سرے کی وجہ سے نکالنا ہے تو بی بی فاطمہ بھی تو پھر عورت ہے تو ان کو کیسے شامل کریں گے آپ اس لفظ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بہت ایسے اعتراضات ہیں جیسے بعض اوقات دیکھتے ہیں آپ جس نے سنا ہوتا ہے کہ مثلا ایک اپیل آتی ہے سیشن کورٹ کی ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کی اپیل آتی ہے سپریم کورٹ میں تو وہ کلا کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو ٹیکنیکل دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں کوئی قانونی خلاف ورزی تو نہیں باقی حق نہ حق کا معاملہ تو چھوٹی عدالتوں میں ہوتا ہے یہ ہمارا تھوڑا کام ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے آپ حق میں ہیں کہ نہیں حق نہ حق کا معاملہ ہمارے پاس ہے ہم تو یہ دیکھیں گے کہ مات حد عدالت نے جو سمات کی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیکنیکل غلطی تو نہیں کی ہمارا کام صرف یہ دیکھنا ہے باقی حق نہ حق شادتے ہیں یہ تو پتا نہیں تھا کا کام ہے جو نے پہلے دیکھیں سنا ہے اس کا کام ہے کہ وہ ثابت کرے کہ حق کس کا ہے وہ ثابت کرے کہ ملزم کون ہے وہ ثابت کرے کہ بے گناہ کون اسی لیے ہمیشہ بہرحال اس بات کو سامنے رکھیں تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نساء النبی بھی حضور کی بیویاں بی بی ہیں ازواج النبی بھی حضور کی بیویاں بی ہیں اہل بیت نبی بھی حضور کی دیدیاں ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی شان ہے اچھا یاد رکھیں لفظ ہے نا یوزا ان کو رجسا تو رجس جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا رجس کا معنی بھی ہے اللہ نے قرآن میں فرما فج تن من سمین اللہ اللہ نے فرمایا رجسٹ سے بچو کیا اوسان بت پرستی سے بچو تو رجس کا معنی بت پرستی اچھا رجز کا معنی عذاب بھی ہے یہاں جو مراد ہے رجسا اللہ چاہتی ہیں کہ حضور کی بیویوں کا مقام حضور کی بیویوں کی عفت و عصمت و عزت و عظمت اتنی ہو جائے اس مقام پہ آ جائیں کیونکہ وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے گھر میں رہنے والی ہیں اس لیے فرم حضور کی بیویاں تم اس بات کو سوچو اس بات پہ غور کرو کہ تم تو ان گھروں میں ہو جس میں اللہ کا قرآن اترتا ہے جس میں جبری لاتا ہے جس میں آتی ہے جس میں اللہ کا پیغمبر آ کے تمہیں اللہ کی آیات سناتے ہیں اور وہ آیات اترتی بھی تمہارے گھروں میں ہے اور تمہیں دانائی کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں ان اللہ کا نلتی فن خبیر اللہ اپنی مخلوق پر لطف فرمانے والے ہیں ان کے احوال کو جاننے والے ہیں تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ جاننے والے بھی ہیں اللہ لطف و کرم کے مالک بھی ہیں تو انہوں نے حضور کی بیویوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چن لیا ہے تو من یہی ہوتا ہے کہ ان کا مقام عزمت اتنا بلند تھا کہ اس سے اور کوئی بہتر عورتیں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں اس لیے علما نے استثال کیا سارنا جن خیرمن کن مسلمات کالتا تم تعبات آبدات صحیح بات اب کارا اللہ تبارک بتا اگر چاہے تو اللہ بدل دیں تم کو اور تم سے بہتر بیویاں حضور کو دے دیں لیکن نہیں بدلی اس سے مفسرین نے استدرال کیا کہ معلوم ہوا اس سے بہتر دنیا میں عورتیں تھیں ہی نہیں اگر اس سے بہتر کوئی عورتیں ہوتی تو اللہ بدل دیتے امر نبی کے لیے جب نہیں بدلی ہے تو معلوم ہوا کہ ساری کا میں اگر بہتر کوئی عورت تھی تو وہ ازواج رسول اللہ تھی وہ اہل بیت رسول اللہ تھی اس لیے اللہ نے ان کو نہیں بدلا بلکہ شریعت میں امت کو بدلنے کا حق ہے اللہ نے اپنے نبی کو روک دیا کہ لا يحل لکن نے فرمایا کہ اب ان کے بعد آپ کے لیے کوئی اور نکاح کرنا بھی جائز نہیں اچھا ان کو چھوڑ کے کوئی عورت بنے کو طلاق دے دو وہ بھی جائز ہے ملو آ جب کا چاہے وہ کتنی حسین ہو کتنی جمیل ہو کتنی پاک باز ہو لیکن میرا نبی اب ان کو ہم نے تیرے گھرانے کے لیے مختص کر دیا اور تجھے بھی ان کے لیے پابند کر دیا ہے تو یہ مقام اگر ملا ہے تو ازواج رسول اللہ کو ملا ہے کہ ان کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو مزید نکاح کرنے سے بھی منع کر دیا اچھا صرف نکاح سے منع نہیں کیا بلکہ یہ حکم بھی دے دیا کہ مثلا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی چار بیویاں ہیں کچھ جھگڑا ہو گیا حالات ہو گئی ایک بیوی کو طلاق دے دی اس کے بدلے میں اور شادی کا بھی اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں کوئی اور بیوی لے آئے نہیں بس اب ان کو ہم نے آپ کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو ہم نے ان کے لیے چن لیا ہے یہ مقام ہے یہ عظمت ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ تبارک وطالیہ نے جو ازواج رسول کو مقام دینا تھا وہ کسی کو نہیں ملتا اب اس مسئلے کے بعد یاد رکھیں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے جس پہ میں عرض کر دوں تھا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ نے توفیق بخشی تو اب آنے والے دروس میں ہم ابتدا کریں گے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ میرے آقا کی سب سے پہلی بی بھی بی سیدہ خدیجہ ہیں سب سے پہلی مومنہ بھی سیدہ خدیجہ ہیں مسلمہ بھی سیدہ خدیجہ ہیں محسنہ بھی سیدہ خدیجہ ہیں انشاءاللہ تو اب ایک مسئلہ باقی رہ گیا تعدد ازواج کے حضور نے اتنی بیویاں کیوں کی پر دشمن انہوں نے بے انتہا سے کام دیا جیسے مستشرقین میں سرولیم میور ہے اسی طرح گبن ہے اسی طرح فلپ شاپ ہے آرے نکلسن ہے یہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی تعدد ازواج کے بارے میں اپنی کتابوں میں زہر اگلا ہے اچھا پھر نام نہاد مسلمانوں میں سلمان رشدی ہے اس نے بھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے انتہا ظاہر اگلا <laughs> لیکن بات یاد رکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ محض الزام برائے الزام لگا اگر ہم حقیقت پہ نظر ڈالیں اگر ہم حقیقت پہ نظر ڈالیں تو دیکھیں کہ ریحان البیرونی جو ہیں جنہوں نے پورے ہند کی اتنی بڑی سیاحت کی اتنے بڑے سفر کیے اور ایک بڑی انہوں نے تحقیقی کتاب لکھی ابو ریحان البیرونی نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے مال ہند اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ ہندو دھرم میں بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج اسی طرح انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کا جو سب سے مثلاً اوتار کے درجے پہ ہیں کرشن اس کی بھی کئی سینکڑوں بیوی ہیں اسی طرح ہندو دھرم میں بھی بلکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو برہمن ہیں وہ چار شادیاں کر سکتا ہے جو کھتری ہیں وہ تین کر سکتا ہے جو ویش ہیں وہ دو کر سکتے ہیں جو شدر ہیں وہ ایک کر سکتے ہیں ان کے یہاں قومیں ہیں طبقات ہیں سب سے اعلیٰ قوم ان کی ہاں برہمن براہمن ہے اس کے بعد جو ہے کھتری ہیں اس کے بعد ویش ہیں اور سب سے نئی نیچ کام کے نزدیک شودر ہیں تو وہ بھی انہوں نے بھی اس بات کا باقاعدہ کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ برہم انتچار بی کر سکتا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ساب کا مذاہب جتنی گزرے ہیں آپ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا جو ہے اس میں آپ دیکھیں ایک آ, ڈاکٹر مرد, مردک جو ہے اس نے انیس سو انچاس کی وہ ماہر انسانیات ہیں ماہر انسانیات ماہر لسانیات نہیں انسانیات اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ تقریباً چار سو پچاس قومیں ہیں دنیا میں یعنی انسانوں میں چار سو پچاس قومیں ہیں جن میں چار سو پندرہ کے اندر تعدد ازواج ہے کہ وہ زیادہ شادیاں کرتے ہیں اور ان میں یہ عیب نہیں شمار ہوتا یعنی چار سو میں سے چار سو چار سو پچاس سے چار سو, سو پندرہ قومیں جو ہے وہ تعدد ازواج کی قائم اچھا اسی طرح اب ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تو ماشاء اللہ سات سو کے قریب بیوی بی ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام کی کئی بیوی بی ہیں اسی طرح جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کا ذکر جو ہے وہ تو باقاعدہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے ام اسماعیل اور بیوی ام صحاف یعنی بی بی ہاجرہ اور بی بی سارا جن کا صحیح روایات سے ایک کے بطن سے اللہ نے اسماعیل کو اسماعیل الام پیدا ہوئے اور ایک کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت اسحاق سے پھر حضرت یاقوب پیدا ہوئے حضرت یعقوب سے پھر حضرت یوسف پیدا ہوئے سارے نبی اور اسماعیل السلام کی پشت میں اللہ نے ایک نبی رکھا جو سب سے افضل وہ حضرت محمد مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم وسیم کثیر کثیر اچھا اسی طرح علیہ السلام کی بیویاں تو اگر ساری امبیا علیہ السلام کی بیویاں تھیں اور ہر مذہب میں ہر یعنی یہودیت میں عیسائیت میں ہندو دھرم میں اسی طرح بدھ مت میں جین مت میں اور تمام مذاہب میں اگر تعدد تادواج ہے تو صرف حضور پہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی ٹھنڈے دن سوچے یا تو حضور کی بات مرالی ہوتی کہ جی پہلے کسی نبی کی اور بیویاں بی نہیں تو بھائی اللہ کے نبی نے اتنی بیویاں بی کیوں کر تو اگر ہر دور میں ہر پیغمبر کے گھر میں زیادہ بیویاں بی تھیں اچھا پیغمبر اسلام کے علاوہ یعنی بعض جو شخصیات گزری ہیں جن کو اوتار کا مقام دیتے ہیں ان کی بھی کئی بیویاں تھیں بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے اپنے اپنے مذاہب کے بڑے قداور لوگ گزرے ہیں ان کی بھی متعدد بیویاں تھیں تو حضور کی بیویوں پہ اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق نمبر ایک نمبر دو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زیادہ بیویوں کا ذکر کر کے دشمن یہ تأثر دیتا ہے کہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ ان کے نبی میں نعوذ باللہ یعنی جنس کی زیادہ خواہش تھی اس لیے تو آپ نے اتنی عورتیں رکھیں تو اگر ان کے اس اعتراض کو سامنے رکھا جائے اور پھر حیات رسول پاک پہ عمل اور نظر رکھی جائے تو اب آپ غور کریں کہ حضور کی سب سے پہلی بیوی کون ہے سیدہ خدیجہ اور جب حضور کی شادی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنا ہے پچیس سال این جوانی اور پہلی بیوی کی عمر کیا ہے چالیس سال اور اس کے دو شوہر پہلے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں یعنی سیدہ خدیجہ کے دو خامد پہلے فوت ہو چکے ہیں اور دونوں سے اولاد ہے یعنی بیوہ ہے صاحب اولاد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں اتنی بڑی ہے کہ کہاں پچیس سال اور کہاں چالیس سال اور آج بھی آپ کتابیں اٹھا کے طب کی دیکھ لیں کہ گرم ملک کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر چالیس سال کے بعد عورت کا کیا حیثیت رہ جاتی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر حضور نے کوئی تمنا نہیں کی حضور نے کوئی کنواری لڑکی کی تلاش نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اہل مکہ نے آ کے خود پیشکش کی کہ یا رسول اللہ دنیا چاہیے ہم دنیا دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو مکے کی سرداری چاہیے ہم آپ کو مکے کا متفق علیہ سردار ماننے پہ تیار ہیں اور اگر حضور آپ کو کسی گھرانے کی کسی لڑکی سے شادی چاہیے تو آپ ہاتھ رکھیں مکے کی ہر گھرانے کی بیٹی آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے لیکن حضور نے شادی نہیں کی تو نعوذ باللہ اگر حضور میں یعنی جنسی خواہشات پر نعوذ باللہ اتنا زور تھا تو حضور سب سے پہلے بی بی وہ کرتے جس کی عمر چالیس سال ہو اور دو خامد اس کے فوت ہو چکے ہوں ان میں سے بھی اولاد ہو اور پھر نکاح کا پیغام بھی اس نے بھیجا حضور صلی اللہ, علیہ اللہ اچھا اب جناب ٹھیک ہے شادی ہو گئی لیکن شادی ہونے کے بعد دیکھیں کہ ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی چالیس سال کے بعد نبوت ملی اور نبوت ملنے کے تیرہ سال بعد حضور مکے میں رہے یعنی آپ کی عمر کتنا ہوگی ترپن سال تو اب جب حضور کی شادی ہوئی تھی دیت، تو کتنی عمر تھی پچیس سال اب جب آپ کا ہجرت کا وقت آیا تو عمر مبارک کتنا تھی 53 سال تو آپ خود اندازہ کریں کہ پچیس سال سے زیادہ صرف ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دینا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ جنس کی خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی خواہش یعنی ان کو تو اپنی عفت و عصمت کا اتنا کنٹرول تھا کہ حضور نے پھر دوسری بیوی کی خواہش ہی نہیں اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور او جب سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی حضور ہجرت فرما گئے ہجرت کے دو سال بعد جو ہے سیدہ عائشہ شادی, شادی ہوتی ہے اور پھر اس پہ بھی نظر ڈالیں کہ وہ شادی حضور نہیں فرماتے وہ تو اللہ کا حکم ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے بیوی بی زینب سے شادی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تاکہ ایک رسم جاہلیت کو ہمیشہ کے لیے مٹایا جائے کہ عرب کے اندر ایک رواج تھا اگر وہ کسی بندے کو کہہ دیتے تھے کہ تم میرے بیٹے ہو میرے بوتا بنا ہو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے تو اس کی بیوی بی کو بھی اپنے لیے وہ حرام سمجھتے تھے کہ ہمارے بیٹے کی بیوی بی بی ہے ہماری بہو ہے بہو ہمارے لیے کیسے ہلال ہو سکتی ہے چاہے وہ بیٹا چھوڑ بھی دے تو اب حضرت زید نے جب طلاق دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی ساتھ نکاح کا فیصلہ کیا تو خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا فلم باقاعظہ ہم نے تیرا نکاح کیا محمد مسلمان یہ تو اللہ کی طرف سے نکاح اسی طرح آپ دیکھیں کہ ام حبیبہ جو ہیں وہ حجرت کر کے جب جاتی ہیں تو ان کے شوہر کافر ہو گئے اس کے بعد وہ مر گئے اب ایک عورت ہے وہ اسلام کے لیے مکہ چھوڑ رہی ہے وہ اتنی قربانی دے رہی ہے وہ حبشہ جا رہی ہے لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ مرتض ہو جاتا ہے اس کا شوہر پھر مر جاتا ہے وہاں وہ بیوہ ہو جاتی اب حضور نے نجیاشی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ چونکہ اس کے حالات کا تقاضا یہ ہے اور پھر وہ عام عورت بھی نہیں وہ ابو سفیان کی بیٹی ہے ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے ابو سفیان جو ہے عبد المطلب کی اولاد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ندیاشی نے حضور کا اکرام سے نکاح کیا اور حق الوار ادا کی اور آپ کی محترمہ بی, بی کو وہاں سے بھیجا اور پھر اس میں شادی میں حکمت دیکھیں کہ جب ابو سفیان اور ابو سفیان اس دور میں حضور کا سب سے بڑا مخالف ہے اسلام کا سب سے بڑا مخالف ہے اور ہر جنگ میں ابو سفیان آگے ہے لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے تو کہتا ہے کہ احسا فالفہ یار محمد مصطفیٰ تو اتنا بڑا مرد ہے کہ اس کی ناک کو اپنی جھکی اٹھا سکتا ہے کہ ہم تو اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اللہ نے اس کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ میری بیٹی اس کی بیوی بن گئی اب ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا اس کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابو سفیان نے پھر حضور کے سامنے مقابلہ نہیں کیا کافر مجبور بھی کرتے رہے اور آ بھی جاتے تھے ظاہر میں لیکن ڈال جاتا تھا موقع دیکھ کے ہٹ جاتا تھا رک جاتا تھا کہ اب میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں اسی طرح بی بی صفیہ کا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ ان شاء اللہ تفاصر میں ہم پڑھیں گے بی بی جویریہ کا آپ دیکھیں تو یہ سارے نکاح جو ہیں یہ تو حکم خداوندی سے ہے حکم الہی سے ہیں منشا خداوندی سے ہیں اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی خواہش نفسانی کا کوئی واسطہ بھی نہیں کوئی سابقہ بھی نہیں کہ ایک پیغمبر اپنی این عن فوان شباب کی زندگی جو ہے وہ ایک بری عورت کے ساتھ گزار دیتا ہے اور جب حضور خود بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آخری پانچ عمر کے پانچ سالوں کے اندر ساری دیدیاں جمع ہوتی ہیں اور دوسری وجہ دیکھیں کہ حضور کو اللہ نے خاتم المبیا بنایا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اب جب اللہ کے نبی کے بعد نبی نہیں آئے گا تو وہ کام اللہ کیسے لیں گے اس لیے روایات میں آیا کہ اولما امتی کا انبیاء بنی اسرائیل حضور نے فرمایا اب اللہ میری امت کے علماء سے وہ کام لیں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے لیا گیا کیونکہ میرے بعد تو نبی کوئی خاتم النبیین اور اس کا ترجمہ بھی حضور نے خود فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی ابادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جب حضور کے بعد نبی نہیں حضور کی شریعت دین اسلام بھی کیا تک نبوت و رسالت بھی کیا تک تو اب کون اس کو چلائیں گے آیا کہ العلماء الانبیاء کہ عالم جو ہے وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں تو اب حضور کی زندگی کا ہر عمل آپ کا ہر کال نقدان فی رسول اللہ حسوۃ النحسنا حضور پاک کی زندگی جو ہے ہمارے لیے عصو ہے ہمارے لیے قدوہ ہے اب حضور کا قول ہو حضور کا عمل ہو حضور کا سونا حضور کا لیٹنا حضور کی آئلی زندگی حضور کی داخلی زندگی حضور کا رات کو جاگنا حضور کا تہجد پڑھنا حضور کا اپنی بیویوں سے حسنے معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بحثیت ایک نبی ہیں وہاں بحثیت ایک باب وہاں بحثیت ایک شوہر وہاں بحثیت ایک قائد وہاں بحثیت ایک سپاہ سالار وہاں بحثیت ایک بادشاہ ہر عمل جو ہے وہ حضور کا نمونہ ہے تو اب جو گھریلو زندگی ہے وہ ہمیں کون بتائے گا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بی بی آئشہ رضی اللہ تعالی عل کی دو ہزار سے بھی زیادہ روایات ہیں احادیث رسول کی یعنی اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ہے کہ دو ہزار دس بعد میں کاباد کا اس سے بھی زیادہ ہے کہ جنہوں نے دو ہزار سے زیادہ حدیثیں حضور کی سن کے محفوظ فرما کے امت کو پڑھا دی اب حضور جب اپنے گھر میں ہیں تو کس سے پوچھیں گے کہ حضور کیسے سوتے حضور سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کا کیسے خیال رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں ہوں تو کس طرح آپ کا عمل ہوتا ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیوی ام سلمہ کی روایات اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو ہیں وہ آگے دروازے پہ بیٹھتے اور ام بہتر من کی دوسری طرف ہوتی اور وہ آگے پوچھتے کہ اماں ہمیں, ہمیں فلا مسئلہ بتائیں ہمیں فلا مسئلہ بتائیں ہمیں فلا مسئلہ بتائیں ہمیں فلا مسئلے کے بارے میں تعلیم دیں تو یہ سارا علم جو قیامت تک کے لیے پھیلانا تھا اس لیے اللہ نے حضور کے گھرانے میں ایسی بیویاں چن کے بھیجی کہ جو حضور کے ہر عمل کی نگران ہوں ہر عمل کو یاد رکھنے والی ہوں ہر عمل کی اتباع کرنے والی ہوں اور ہر فرمان کو آگے حضور کی امت تک پہنچانے والی ہوں اب دیکھیں بعض مسائل ہیں حیض کے مسائل ہیں نفاس کے مسائل ہیں ولادت کے مسائل ہیں حضاد کے مسائل ہیں یہ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق عورتوں سے اس لیے یہ حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور پھر جتنے نکاح ہیں ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت حضور کی اس میں کوئی خواہش نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی توجہ نہیں صرف ایک حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کا کام لینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل سے سلحوں کا کام لینا اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو شرف اسلام سے نوازنا اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو حضور کے گھر میں ان کی خاندان کی ایک بیٹی کو بھیج کے شرف عزت بخشنا ہے تو یہ سارا نظام جو ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور نے بی بی عائشہ کے بارے میں رائے لی تھی تو انہوں نے ایک ہی بات کی تھی یا رسول اللہ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کیا یہ شادی آپ نے کی ہے یا حکم الہی ہے انہوں نے کہا نہیں یہ حکم خدا بندی ہے تو آپ نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے اپنے نبی کے لیے اچھی بیوی بی نہیں چنی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو یہ عظمت اور یہ شان اور یہ رفات جو ازواج رسول کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے اور پھر یہ اس دور کے لوگ ہیں کہ خیر القرون قرنی سم بلبین یلون ہم سم بلین حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اور پھر میرا زمانہ بھی وہ زمانہ جو حضور کے بالکل قریب ہو اسی لیے ایک عالم فرماتے تھے وہ کہتے ہیں بھائی عقیدہ تو ہمارا یہی ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں لیکن اگر ہم قریب سے دیکھیں تو جو شان بی بیوں کو ملی ہے وہ ابو بکر عمر کو بھی نہیں مل سکتی جو بے تکلفی ایک بیوی بی کی اپنے خامن سے ہوتی جو اتصال ایک بیوی بی کا اپنے خامن سے ہوتا ہے وہ ابو بکر سے نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ مبارک مطالعہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ازواج رسول امبہد البین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق دے واللہ اللہ عالم کہتے جی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا آپ نے کہا کہ پانچ سو سال کا سفر ہے یہ میں نے نہیں کہا حدیث میں ہے بصیرت بصیرت خم سمیت عوام حضور نے فرمایا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے پانچ سو سال یعنی اگر کوئی پیدل چلے ورنہ اگر اس کو پیدل کے بجائے سواری کے لے آئیں سواری کے بجائے تیز رفتار ہوائی جہاز لے آئیں ہوائی جہاز کو چھوڑ کے براق کو لے آئیں براق کو لے کے میراج والی سیڑھی کو لے آئیں تو منٹوں میں بھی طے ہو سکتا ہے جیسے حضرت جی علیہ السلام آتے تھے تو ایک قدم ان کا زمین پہ ہوتا تھا اور پہلا آسمان پہ ہوتا تھا تو یہ تو مشکل اچھا. ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو زمینوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس کا ذکر حدیث میں نہیں صرف اتنا آتا ہے قرآن میں ایک ومین الفظم اصل کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں زمین بھی ساتھ ہیں کیا ان کے طبقات میں بھی, بھی فرق ہے یا طبقات متصلہ ہیں اس کے بارے میں جب قرآن و حدیث کوئی بات نہ بتائیں تو ہم خود تو نہیں کہہ سکتے ہیں. بارش کے وقت زحاق کی نماز پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے بارش میں نماز پڑھنا کون سا منع ہے بھائی ویسے ایک مسئلہ سمجھیے کہ بارش کے وقت میں اگر فرض نماز کا وقت ہو تو ہمیں اسلام رعایت دیتا ہے کہ مسجد کے بجائے ہم گھر میں جماعت کر لیں لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھیں وہ تو اسلام نے ہمیں رعایت دی عزول فرمات کا تو سلوف الحال اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لوں کہ کوئی آدمی پھسل نہ جائے کوئی گر نہ جائے کسی کو چوٹ نہ لگ جائے راستے ٹھیک نہیں ہوتے تھے آنے جانے کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہوتا تھا کپڑوں پہ مٹی کیچڑ آتی تھی تو اسلام نے رعایت لیکن اگر آدمی محفوظ ہے ٹائم ہے جو بردیا پڑے ایک آدمی تھا جو اپنا حج کرنے کے لیے آیا اور اس شخص نے ایک بندہ مر گیا تھا اس کی بھی نیت کر لی تو اب کیا ہوگا اس کا حج ہوگا یا اس کا ہوگا اگر اس کا پہلا حج ہے ہاں پہلا حج تھا اس کا ہو پہلے اپنا ہوگا جب اپنا ہوگا تو پھر ہمسائے کو کھانا کھلائے گا نا ابھی بھوکھا ہو تو کسی کو کیا دے گا تو بہرحال پہلا حج تھا اس کا تو لہذا یہ پہلا اس کا اپنا ہوگا اب میت کے لیے دوبارہ آ کے کریں کہتے जी جی کہ یہاں کے مدارس میں لڑکیوں کو سر کھولنے پر مجبور کیا جاتا ہے کون کہتا ہے کون سے مدارس میں یہاں ارب مدارس میں تو ایسا تو سبور ہی نہیں ہماری اپنی بچیاں پڑھتی ہیں ان کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا باقی آپ کے اپنے بھی مدارس ہوں تو اللہ کو پتا ہے آپ کے مدارس تو پھر آپ جیسے ہم جیسے مدارس ان میں تو پتہ نہیں کیا کیا سکھایا جاتا ہے اللہ ہدایت دے بس دعا کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے کہتے ہیں جی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی چونکہ وہاں مرد تو ہے کوئی نہیں لہذا پھر سر کھولنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ تو کہتا نہیں کہ مرد نہ ہو تو سر کھول لو یہ تو کوئی کہتا نہیں تو مرد وہاں کوئی نہیں تو پھر قمیض پہننے کی کیا ضرورت ہے یہ کوئی دلیل ہے کوئی عقل ہے اس سے بڑی بےحودگی والی کوئی بات ہو سکتی اللہ کے بندے حجاب کا تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بلا بجا کوئی عورت کسی عورت کے بدن کو بھی نہیں دیکھ سکتی حتیہ کہ فقہان نے تو اتنا لکھا ہے کہ ولادت جو ہے یہ موت و حیات کا وقت جب عورت کی ولادت ہوتی ہے زندگی موت کی بات ہوتی ہے اس وقت بھی فوکا نے پابندی لگائی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر عورت پہ کپڑا ڈالے اور صرف جتنا حصہ جسم کا کھولے جتنا ضرورت ہو یہ نہیں ہے کہ سارے کپڑے اتار کے اس کے ایئر کنڈیشن کمروں میں لٹا دو جیسے آج کل ہو شر ہوتا ہے اللہ راجیوں کہتے تھے کہ آج کل جگہ جگہ یہ چشمہ کیا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پتا کا ابھی وہ یا رسول اللہ تو یہ یا رسول لکھنا درست ہے یہ تو نقل ہے جیسے ہم نواز میں پڑھتے ہیں ائنبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم تھوڑا کر رہے ہیں ہم تو اس لفظ کو نقل کرتے ہیں جو میں رات کی جی رات اللہ نے فرمایا تھا کہ النبی نے عرض کیا تحیات اللہ و والطیبات تو اللہ نے کہا السلام علیکم ایبی و رحمۃ اللہ تو ہم تو اس کلمات کو نقل